Thank you. ونعوذ بالله من شرور ينفذنا من كياتنا عالنا ونعوذ بالله من خلاله ولم ينزل فلا هادية لهم ونشهد أن لا إلهية الله وحبا لا تريك له نشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد ما أعوذ بالله من الشيطان الله وإحلام فقد جاءت تسلولاً لكي يمحازين عليهم وعليكم حريص عليكم وعليكم يا روح الرحيم فإن تولى وفضل حج يالله لا إله إلا هو عليك والحج وورده العرش العظيم صدق الله العظيم لكي اشتح لي بني ويستم لي ومريك وحلوا وفضل اللساني لكي قولي محترمي ومكرمي ومخزم محزومي ما أردت محترم أسعد ذاكراً طلبا بازو نہیں مانا بچوں دھیان میں کرتے گھر میں کرتے تکلیف ہوتی ہے تو اس آسانی ہوتی ہے تھوڑی تکلیفات برداشت کر رہے ہیں تمہارے لیے آسانی ہوگی مثالی طور پر ہم عدالت میں اس کی حاضر ہوا کرتے ہیں کہ یہاں تو کی زیارت نصیب ہو اور ان کی دعا میں ہمارا ہماری شمولیت ہو جائے اور کوئی ایسی اپنی بات سن لیں جس پر عمل کی توقع ہو جائے اور چوتھی نیت وہ ایسے ہمارے معلومات میاد آ جائے جسے کرنے کے ہم قابل ہوں چار نیتوں سے بدارس میں آگے کیا کرتے یعنی وہاں کے اور وہاں کے طلباء کی زیارت کرنے کے لیے دوسرے درجے میں ان کی دعا بھی شامل ہونے کے لیے اس درجے میں وہاں علمی بات ایسی سمجھ میں آ جائے جن صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی تبارا تھا اور جب یہ بات یہ ہے کہ کوئی ان کی خدمت ہمارے سامنے آ جائے جس کے کرنے کے ہمیں لوگ ہماری اہلیت ہم ہاتھ سے خدمت کر سکیں ان چار اذیتوں کے لیے آگے کیا کرتے ہیں بازار والے لوگ تو مدعت خدمت رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہماری طرف ہزار لوگ جب اس ماحول میں آتے ہیں ہمارا تو سارا چوبیس گھنٹہ جملہ دنیا کے کھاووں میں دنیا کے ماحول میں اور ماحول بھی آج کل کا سلک کا ماحول ہے جہاں ہر طرف آدھیوں کے سٹنمینٹ کے آلات ہیں ہمارے ہیں تو ان ماحولوں میں ایک طرح کے انواران مذہبت ہوتی ہے ہمارے صاحب, صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ والا تیرے جو کا تماشا دیکھے آپ والا تیرے جو کا تماشا دیکھے تو کیا مدر کیا دیکھے <سطور> ہو تو تیرے حفاظت کا تماشا دیکھے گا اور اگر آج بھی ہو تو ان کو کیا نظر آئے گا وہ کیا دیکھے گا آٹھ والا تھے جو کا تماشا دیکھے دیدائے، دیدائے، تو کیا آئے مدر کیا دیکھے کمر ہاتھ پہ نظر بھی آتے لیکن یہ ہے کہ رحمت کے دریا ہوتے مدارت را اور, اور رات کی بارش ہوتی ہے یہاں پر اور تھوڑی دیر کے لیے آنے, آنے والا آدمی اپنے کار اور اپنے واضح محسوس کرتا ہے ساری پتہ نیت کرتے ہی ہوتی ہے میں دنیا میں یاس ہے کہ پڑھاتا رہا ہوں کھیل میں آدمی نہیں ہوں کھیل کی کوئی بات کر سکوں یا علماء کے ساتھ میں بات کر سکوں سرپن سا اور باقی دوستوں کا جو کچھ ہو جب ہمیں یہاں ہم ہاں تک پہنچ کر لائے ہم ایک دفعہ ہمارے ساتھی گرمیوں میں ان پہاڑی علاقوں میں استعمال کیا کرتے ہیں تو ایک دو انہوں نے کاغان کے علاقے میں استعمال کیا کہ جانے سے بالکوٹ آ رہا شاہ صاحب کے بازار پر ہماری آزری ہوئی تو شاہ مئی شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ السلام. دو تین مارکوں میں گئے آدمی اور شاید مہیلا مطلب ہر مارکے میں آگے شہید شہید اجمیر صاحب کی لکھی سامنے خیر دربار کی جنگ کے بارے میں لکھتے دربان کی جنگ میں جب شاہ صاحب واپس ہوئے تو دگلا گولوں سے سوراخ سوراخ تھا دگلا روئی پر کپڑا کر کے اس زمانے میں ابھی بھی بنتے ہیں ہندوستان افغانستان میں بنتے باسکاٹ قسم کی چیز قسم کی دگڑا جو گولوں چلنی تھا شاہ صاحب صحیح سالوں کے بیچ منافع آئے گی الگ شاہ کو ایسا مزار اس پر میں نے تین نارے لگائے گلا پھٹ گیا ڈاکٹر صاحب ادھر ہو گئے ایک بار ہماری مسجد میں ساتھی سے مل کر مطلب جب اسلام قبول کیا تو شان قبول کرنے کے بعد دعا وغیرہ ہوئی کلمہ سے کڑا دعا میں نے میرا خیال ہوا جو ساتھی میں جہاں شام قبول کیا جائے مست ایسا کوئی لطف نہ مجھے آیا ہوتا نے تین نارے لگائے زمین سے ایک کوچلا اسی بات پتا چلا کہ میری کمر کی گھڑی گئی اور مجھے لے گئے بات فون کے لیے میں نے ساتھی سے کہا کہ یہاں پر مال کھڑے ہوئے آپ ناری کے وہ بند پکڑے جا بند جیو گنا تھا گاڑیاں تو ٹوٹ گئی تھی لیکن اس نارے کا جو ملر تھا نہیں باپ احتکاب میں احتکاب ہوتا ہے دس روزہ متعد میں اس میں پہلے تو نہیں اس میں مگر تھوڑی دیر پہلے جاری ذکر ہوتا ہے, ہے ماحول جاری اس نے ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ہمارے مولانا محمد اللہ نے بڑی تاثیر والی کراماتیت سے ان کی کرامات کی ہے بس کچھ دکھا کوئی کچھ نہیں کہتا ہے, جو کچھ کیا پہلے سجا گری چونکہ مولانا صاحب کی قرآداد کا جاری دیتی ہے کیا کچھ بھی کرے محفوظ رہتے <تصفح> تو احترام جاری نکلوتا ہے جاری ذکر ہو رہا تھا بعد میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کا جاری جب شروع ہوا تو میرے کل تو ایسی تاثیر ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے ہو گیا ایریا آی ڈاکٹر صاحب جاگتے ہیں حرکت کا بے باقاعدہ ہوتا نہیں ہو کہ مجھے اندازہ ہے کہ مجھے ایرزمیاں ہو گیا ہے اور کسی وقت میرا دل رک جائے گا اور میں مر جاؤں گا ذکر کے دوران کسی وقت میرا دل رکے گا اور میں مر جاؤں گا دل جو ہے یعنی وہ بحرکت ہو گیا تھا اور مجھے خطرہ محض ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن بس میرا دلچار کہ مرے ہوئے بچہ نام ان کا نام کا جا کے سال نام ان کا جان کے سال ہر لگے جا سال ہے ہر لگے جا سال ہے نام لیتے ہی نشا چھا گیا نام لیتے ہی نشا چھا گیا ذکر میں تاثیر دورے جان ہے ذکر میں تاثیر دورے جان ہے اس لیے سلمان ندی رحمۃ اللہ علیہ کے شعار ہیں جو حضرت مولو شریف خالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیتنے کے بعد کہتے ہیں ان سے ان میں بیس ہوا شاید ان کی زندگی کافی سال تھا کہتے ہیں ان کی بیگ سے لے کر ان کی وفاق میں پورا ایک عمران دکھا گیا ہے کہتے ہیں حضرت کی بیگ کا شروع ہوا اور دنیا درخص ہونے کے ساتھ بس کرو شاید یہ بات اس زمانے میں جو مند تھا مند تھا من میں سادگی توازو پرانے کابل کا یعنی سارا اللہ خود رحمۃ اللہ کہتے ہیں باروار وہیں تک جیت شروع کی ہے جو خبریں جو بنگولوں نے بنا کر دے دیے پہن دیے جو کھانا کیا وہ شروعات نہیں کوئی چیز چالیس سال تک شادی کتنا علم میں سادگی اور سابق تر سابق رنگ تھا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نظر اللہ بنایا گیا کہ آج جی لوگ ذرا کپڑے ان کے ڈھنگ ہوں اچھے پہنے ہوئے ہوں ہاں ذرا صاف ستھرے ہوں خوبصورت نظر آ رہے ہو جدید ماحول کے لیے قابل قبول ہوں ذرا باطن ایسی ہوں کہ جو جدید ماحول کے مطابق ہوں تو یہ نظرت اللہ کہتے ہیں وہ بنایا ہوئی قدم سے رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا اس نے سر تو درے والوں میں بند میں ایک طرح کا تقابل اور ایک طرح کا یہ اور تقابل یہ رہا بلکہ ایک دفعہ میں حضرت مولانا راشد صاحب نوری صاحب رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے بجن ہم بیٹھا ہوا تھا تو باتیں ہو رہی تھیں لمبا کی آپس میں باس دلچسپی کی باتیں ہو رہی تھیں کوئی بات ایک عالم نے کر لی تو وہ ذرا تفصیلی اور معیار میں،, میں ذرا اس میں جھول کمی آ رہی مولا صاحب نے مذاکر کے خبر کہا کیا ہے نظبیت سب لوگوں میں آئی جاتی ہے نظبیت آئی جاتی ہے کہ جو بند کی وہ احتیاط اس طرح کا نظبی تی جاتی ہے والے خاص طور سے لمبائی جو بند کی قریب زیادہ تی ہوتے تھے اور لمبائی جو بند کا مندر ہیں تین چیزوں کو ہیں کہ ابھی کی روشنی میں حدیث کا مطالعہ کرنا کہ کے اندمی روشنی میں ادھی کا مطالعہ کرنا تصوف کے سلاسل کا اجلاس کرنا تصوف کے سلاسل کا اجلاس کرنا اور جہاد کے لیے کمر بستا ہوں یہ جی چیزیں دربندی یہ بازار میں خاص طور سے کہا رکھتا ہے پر چلتے ہو معیاری ودارت سے طلبا پر چلتے ہو معیاری بدارت ارم کا ہتھیار ہمارے علما ہمارے پسائق ہم اور سے دے دیتے ہیں یاد ان کرنے کے بعد سبھی کوئی کس کا شکار ہو جاتا ہے کس کا شکار ہو کی مولانا قاسم نورسی رحمۃ اللہ علیہ ہے مولانا کا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت اللہ لے جا جب مسلک کی طرف بڑھنا خریدنا رحمت اللہ لے جب مسلک بولنا تو ان آجزوں کو دیکھنا ان کی کتابوں کو دیکھنا ان کی تاریخ کو دیکھنا ہمارا سمجھتا ہے بات کیا کرتے رہے میں چلے جاتے ہو کوئی کس کے در میں چلا گیا کوئی کس کے قرآن کے پاس چلا گیا کوئی کس کا کہا چلا گیا اور جہاں تمہاری مرضی ہوتی ہے مسئلے لے لیتے ہو ہر چیز جو مرضی نہیں ہے اس کے اپنے اکادر ہیں اس کے اپنے مشاعط ہیں اور کی اپنی لکھی ہوئی تعریفیں ہیں یا درمی کی اتنی استعداد پیدا کر کہ قرق بھی اور روح کو پڑھ کر سمجھے اسے پتہ چلے گا کہ رسول سے بات کا گیدہ کیا ہے اور یہ اور تھی استعداد سے لے کر کہ تصویر بیال قرآن کو بڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلے کہ بیمار کا کیدھر کیا ہے اس پر مقابلے جو بن محنت تو مجھے ساتھ گلایا ہے محنت تو کر کے استعداد پیدا نہیں کرتے اور پکی پکائی جو اس کے منہ سے نکلے اور وہ نالے گرے اس سن لوگ وہی آپ کے مسئلے ہو جائے ایسی بات قدم نہیں حضرت ہے کہ میں عربی کے علاوہ اور ذوق خراب نہ ہو عربی کا ذوق میرا خراب نہ ہو لیکن جب تصویر بیر القرآن کو میں نے دیکھا تو مجھے افسوس ہوا کہ اس کو میں نے کیوں نہیں پڑھایا اور میرا خیال ہے کہ اس کو میں پڑھوں نہیں چلوں اردو کی کتاب پڑھوں میں نے پہلے لوگوں کی جو مہم کامنامے ہیں ان کو براض پیدل اٹھا سکتے تھے خیر جی ارد کر رہا تھا نزوا کی اور دیو کی بات ارد کر رہا تھا۔ تو زمانے میں ظاہر ریاض سے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کی چیزوں میں ندوں والے بہت آگے نکلے جو بند والے تھے بھی انقلابی جن کا اٹھارم اور سفر کے سید جو انگیز سے ٹکر ہوئی ہے تو اس کے بعد ٹکر بھی ٹکر رہی ہے تو اس میں وہ عالمی سطح کی کوئی کانفرنسیں ہوتی تھی تو اس میں تھیں نمائندگی دیتے تھے اور سید صلی نبی رحمۃ اللہ علیہ عربی عربی کی استعداد اور باقی علمی استعداد اسی طرح تھی کہ عالمی عورت کے عالم تو اس بار دنیا اسلام میں یا مفتی فلسطین کو بلایا جاتا تھا, تھا امیروں کو خرید سال داخلی مفتی تھے اس کے بعد فلسطین کو تلا گیا ہمارے آدمی اور یاد ہے بلایا کرتے تھے یہ سلیمان نظیر رحمۃ اللہ علیہ تو جب ان کی بھی زندگی آخر جب ڈالیس چالیس پچاس کے ہزار سال روز گزرے تو اس کے بعد یہ بات دل میں آئی کہ اب جو کچھ پڑھا لکھا ہے وہ اپنے قلب میں ہو اور اپنے عمل میں ہو اس کے کی لیے کیا کیا جائے معلومات الفاظ اور معلومات الگ چیز ہے مانی الگ چیز ہے اور اس کے مطابق قلب میں وہ حوال کے احتیاط مقامات کا حضر کرنا الگ چیز ہے تو اس کا بل میں چھلکنا جھلکنا ظاہر ہونا الگ چیز ہے تو کہتے سلسلے میں جب یہ طلب ہوئی اور ہوئی اور یہ ایک فکر ہوئی کہ علم تو اپنے لیے پڑا ہے علم جو پڑا ہے یہ تو اپنے لیے پڑا ہے اپنے قلب کو درست کرنے کے لیے اپنے نب کو درست کرنے کے لیے زیادہ ہمارے شروع میں آدر ہوئے آگے ہوئے ایم ایل اے ملاقات ہوئی اور آنے آنے فرماتے ہیں کہ آ, میں سمجھتا تھا کہ کوئی بھائی بڑے بھاری برکم اور اس کا شکتی ہوں گے اور بہت بہت دا ہوں گے لیکن وہ تو نہیں تھے اور وہ جب آئے تو ایسی توازو اور رعایت جنیس کے لگ سکتے رعایت جریف پاس بیٹھنے والے کی رعایت کرنا کیونکہ کو سے تکلیف نہ ہو جائے اور دے دے کوئی کسی کے لیے پریشانی کے ذریعہ نہ بن جاؤں ایسی ان کی باتوں کو میں نے دیکھا میں تو بہت پسند آ رہا ہوں سفر ہو رہا جب کسی نگاہ والے کو کوئی پسند آ جائے تو, تو فقط نگاہ سے ہوتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نگا ہمیں نہ ہو شوقی تو دل بری کیا جب وہ اکثر جانے لگے انہوں نے حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے حضرت خان صاحب نے فرمایا کہ آپ کی طرح حالت آپ کی طرح میں بڑے عالم حاضر اور میں میں کیا نصیحت کروں گا آپ کو کہ برابر ہر مان میں ایک بات میرے کل پر وارد ہو گئی میں نے کہا آپ نے دور میں سنا ہے بعد سارا کباب اپنے آپ کو مٹا دے ملے یہاں میڈیکل کالج کے بے تھے ان کے گزالی سالا پہنچا ان کے سب کو میں نے پڑھا اور میری یہاں جاری ہوئے اور میں نے کوشش کی کہ ناسو کو کوئی نہ دیکھے تو ہاتھ کا مجھے ہاتھ میں کوئی جواب دینا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ خالی جگہ سے جھوڑ کے میں نے دیکھا اس پر لکھا میں نے کہا کہ بادل برسے ہر کوئی جانے بادل برسے ہر کوئی جانے آنکھیں برسیں کوئی نہ جانے دل کی لگی تو دل ہی جانے روایت علمان نبی رحمۃ اللہ لے پھر بیٹھ بیت کے لیے تشریف لائے ہیں جو کی ہوئی ہوئی ہے جب بیت کے لیے تشریف لائے اور باروقی رحمت اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جو سیرت النبی لکھی ہے اس کی فلاس جد میں فلاں صفحہ پر فلاں حابی کی روایت پر آپ کا اعتراض ہوا آپ اس پر توبہ طاہر ہوں گے اور اپنا توبار نامہ اخبار میں شائع کریں گے اور شائع کرنے کے بعد پھر آپ قید کے لیے آئیں گے لے گئے اور بتایا وہ اپنا توبار نامہ اخبار میں شائع کرایا اور ابھی بھی نبی کی کسی کسی ایڈیشن کی زند میں یا موجودہ میں بھی وہ باتوں نے لکھی ہوئی ہے ابھی تک لکھی ہوئی تو جب شایا کر کے آئے سامنے رحمۃ اللہ علیہ کی اطلاع ہوئی اور مجرم میں تشریف لائے تو لاتی لات عشت بدی اظہر بابا سے رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں ان کے لیے کسیجہ پڑا ماں گھی رخلا سے امل اصل ماں گیر اخلا سے امل دانت لدوی گا دا رام منزا از دغل اے د اے دلط معمور آز افرار حق اے دلت مامور آج اخبار حق مدالت گیر اخلا سمل عمل او کا اخلاق رحمان سے سیکھ دد نزوی رام مرضا نزوی کو ہر قسم کے ٹہڑے بنک ہے پاکستم اے دلک معمور از اخبار حق اے وہ شکتی اور رسید کہ تیرا دل جو ہے اللہ کی باتوں سے بھرا ہوا ہے اے معمور از حق شخصی رسید کہ تیرا دل جو ہے وہ اللہ کے رازوں سے بھرا ہوا ہے تو وزیر تعلیم علم حضر کیا ہوا تھا وہ جائیداد کیے ہوئے تھے دنیا اسلام میں پھر کر اللہ کے اللہ کرمت اللہ اور اللہ کی بات کو بولا بہت بہت بالا کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی اہل سال میں کامل ہو پھر کہتے ہیں کہ یہ ان کی بیت کے ساتھ دل میں جو چوٹ لگی اس سے یہ کلام ہے میرا ہوا ہے اس کا نام ہے ارمغان سلیمان ان کا جو سیمان ہے اس کا نام ارمغان سلیمان بہت شار میں نے بڑک آپ کو قسم کے شعرے اور سنا اثر نگاہ میں اثر نگاہ میں دونوں ہی تیرے رکھے ہیں استھ گاہ میں, hmm. میں دونوں ہی تیرے رکھے ہیں جو چاہے وقت کرے چاہے ہو ہوش hmm. آپ ایک جب ایک متلاس انتظار بھگوتی ردرک دبی نکاح سے دیکھتے تھے لیکن دل میں بجلیاں گرتی تھیں hmm. جلد ہے بجلی ہے کیونکہ اسرت کے کی نتیجے میں راز قلب میں پیدا ہوتا ہے اور قلب میں جو راز پیدا ہوتا ہے وہ تالے کے کی ایک لہر ہوتی ہے اور وہ لہر جب لہر والے قلب سے قلب میں آتی ہے تو تب بات کرتی صاحب بھائی ہم دوست آیت پڑھ لی تھی میں نے اس کے بارے میں تو کل میری عادت کر دیں گے اس بندی کوتائی ہوگی آپ اہل میں اس کی سلاح ہو جائے گی ہماری ہمارے ملاشن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کب تبیر صاحب کے صاحب بات کریں کہ ہم آپ کے سامنے کیا بات کریں وہ کیوں بات نہ کریں آپ بات کریں اگر بات درست ہوئی تو تصدیق ہو جائے گی غلطی ہوئی تو تصحیح ہو جائے گی کوئی غلطی تصحیح ہو جائے گی حال چال تو ہندر کا دور دورا گزرا سبحان اللہ جی کا پندرہ صدی میں نام پڑ رہا ہے اور ہماری چاند نکل رہی ہے ہستی کے بارے میں کرنا چاہتا ہے کے ساتھ سبت کی قسط وابستہ تقریر کر رہا تھا تو ہمارے ڈاکٹر فیاض صاحب نے ان کو موضوع القرآن تقسیم یاد آپ نے قرآن کی ہم نے موضوع قرآن اللہ پڑی وہ کے لیے جانور زیادہ پیارے ہیں ان سے, <متحدث> سے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جمعے کی فکری تھی میں نے کہا کہ بات کے سبوت تو بوتھیاں کی ننگی مسلمان اور جس کی آت آدھی سارے ننگی ہیں قرض بنے ہوئے اور اس سے بھی دیا ہے اس <متحدث> سے نماز رہ گئی اس کا رولا رہ گیا وہ کلوا بھول گئی اس وقت میں پتا ہے کہ میں کلّہ کو مانتی ہوں اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ آگے باندھتی ہوں اور جب عیسائی نے ان کی ہے اور وہ قدر کر رہے ہیں قدر کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں ان دیکھا عیسائی ہو جاؤ تو ہمیں چھوڑتے ہیں اور اگر اس مار اب جانو کہ ہم انہوں نے قدر کرتے ہیں اس سے گرگر لکھی اپنی کٹانے کے لیے اس میں دان کرنا چھوڑا یہ وہ میرے سو اور تعلق میں بزرگ کی شدت حاضر ہوا میں پہلے بزرگوں میں قدر کیا مجھے ناموں کے ساتھ سوالہ یاد نہیں رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ شریف سے ایک نور کی بخیر ہوتی ہے بخیر مدد ہو رہے ہیں نور کی بخیر ہوتے کرتا ہے اور کی شائیں چلتی اور یہ شوائیں ساری دنیا میں دنیا کے پود کے گولا جب کر دیے سارے گلوک پر جہاں جہاں انسان ہیں ان میں رشتے کل کے ساتھ یہ شواہ لگی ہوئی ہے وہ مومن ہے وہ وہ وہ وہ کی اعتراض کیا ایک ایسی بات ہے ہر پاس دیت نہیں چاہیے وہاں پہ ثبوت نے بزرگوں نے نگاہ ڈالی ان کو اندازہ ہوا آدمی مسلمانوں میں پھیلے نہ میں آپ کی تو اس کا خیال رکھے کیا کہتا ہے بات میں سمجھے میں اور بلا تو کہتے ہیں وہ الگ چھوش بات کٹھی اور آدمی شارکار جا تو سورج موجود مہا لکھن تم میں کہے کہ رسول آئے تمہارے درمیان تمہیں کوئی تکلیف ہو سکے یہ بات بہت تاجوار ہوتی ہے ہری سن لے تمہیں خیر اور فائدہ پہنچنے کی ان کو بہت ہی زیادہ چاہتے کہتے یہ تو سارے لوگوں کے بارے میں ہے آیا مسلمان ہے یا کافر ہے حضور اللہ کی مت جو گروہ ہیں دعوت اے کو کہتے امتِ دعوت امت دعوت امتحا ہے جس کا بھی جیت پہنچا کر ان کو اسلام میں دعوت کرنا ہے سارے کفار اور امتِ دعوت اللہ کے احسان ہیں تو ہم اور آپ میں اللہ نے کرنا پڑنے کی توی کتا فرمائیے تو یہ عزیم اللہ مان تم حریم علیہ یہ تو سب مسلمان طفار کے بارے میں ہے اور بنگلہ جو ہے اوبند موبنی مومن مومنی یہ مومنین کے لیے مزید دو باتیں ہیں کئی دم شاہتے سارے عالم انسالیت کے لیے ہیں پار جو آپ کے قتل کے درپے تھے اور جنہوں نے بھوکا سیادہ تین دار تین سال سارے بتا میں بند رکھا یہ رونا اور یہ چارج تو آپ کن کے لیے دیے ہیں اور مومنین کے لیے تو مزید جو ہے وہ کے بہت زیادہ نرمی اور راحت اور بہت زیادہ ان کے لیے جو ہے تو مالے یہ تو مومنین کے لیے مزید ہے کمانندہ وہ کیا تجربات جو بائیس طرح اپنی زیادہ جا کے گزرے اور جن مزیدوں کے پاس اب بیٹھے انہوں نے سنائے تو حیات تو جاری ساری ہے اور مدد نے کہا کہ بابا شریف راج میں حاضر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری حیات سے زیادہ کبھی حیات کے ساتھ تو بدنی نا سی کے ساتھ دور مل کر جو حیات ہوتی ہے اس سے زیادہ کبھی حیات کے ساتھ دو ہزار میں سے زا کبھی ہزار کے ساتھ آپ کی موجودگی کے تصور میں رکھے ہمارے خاص میڈیکل کالج کے ایک مالی مالک اور ان کے ایک رشتے دار ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹوں نے ان کو برتی کیا ہوا تھا یہ جو رشتے دار تھے عورتوں کی دماغ کے باہر ملک میں گئے ہوئے تھے اور یہ ہمارا مالی کہاں کام کر رہا تھا ایک جس طرح ہوا ایک کام کرنے کے لیے اوپر گیا تو وہ دکھانے تھے ادھر بیتو خلا اور پانی کے نل کے اسی جگہ اس کا مالی کا سامان رکھا ہوتا اور جگہ گیس کے گیزر بھی تھا گیزر لیک ہوا ہے تو گیس نکلی نکلی ساری جگہ گیس بھری ہوئی داری نے جا کر سوچ اس کی کی سوئچ جلائی بٹن اسے دبایا ایک دھماکے ہوئے اور آگ لگی اور یہ آج گھر میں باہر نکلا بس کا بند تھا باقی کپڑوں سے جلے ہوئے کیا جلد جا کر سہاگ بتاؤ کی آدمی بفات ہوگی اسماعیل وغیرہ بیٹھے ان کو یاد ہوگا واقعہ یعنی کہ انتظار باہر گھومتے آئے اور جماعت میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میں نے اس کو وہاں پر دیکھا خات میں ایک دائرہ ہے جس کے اندر ایک کھڑا ہے اس کی پیٹھ پر بہت بوجھ ہے اور وہاں یہ آوازیں لگا رہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول کہہ رہا کہ میں نے کیا دیکھا ہے تو کیا تحفظ ہوگی کہ وہی دن تھا جس کے بختی یہاں وفاق صاحب صاحب سے بہت بھی تھا سوال ہوا ان کو گھر صاحب کی کیا بات وہ بلڈنگ کتنا یا وغیرہ کے چیزوں کا میں تو قائم نہیں ہوں لیکن یہ بات میں آپ جانتے ہوں کہ ایک بند کی رابطہ ہے امبت کا حضور صلاح کتاب اور اس بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں انعقاد ہوتا ہے انکاز ہوتا ہے جن بعد بیت ہوتا ہے یہ تو خیر غالباً پچھلے دنوں میں سرکار کے خبر رہتے ہیں کہ ہم اپنی کسی کی کدیپ کی یا کسی ادیب کے والا تھا کہ وہ بہت با, با, باعت اس کے واقع پر دوست ضائع کرتے ہیں جو وفاق سے آئے ہوئے ہیں جو زندہ ہیں پھر اس آدمی کی مسجد خراب ہو بہت پر خراب لوگ ہیں بارے سرکار میں روشن اور جو لوگ فلاسے میں بیٹھ ہوتے ہیں اور ان کے یعنی ان کے بارے میں اپنے آوازیں لگایا کرو پکڑ جاتی عالم اپنی ایک ای نکات ہیں اس سب تو خدے والے کی بدل نہیں ہے میں وہ سنتے بھارتی افریقہ میں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہاں کی آواز کو آپ سنتے ہیں مسئلہ تو اور چیز ہے ہمارے ہاں یہاں ڈائڈو میں ایک اسپتال تھا اس میں ایک بچی داخل تھی عمر لڑکی داخل تھی اور کے گردے پھیل ہو گئے تو زمانے میں پھیل گردے کا کوئی علاج نہیں تھا ڈائڈوز وغیرہ نہیں آئے لسنس کی دعائی نہیں, نہیں آئی تو وہاں نے راجگار میں گا کے مار ایسے مر رہی ہے ایک کو لے لیکن لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ کیا خبر کی پر اس کا گردا اچھا جایا پشا بنگال کیوں کر دیا تو انہوں نے کہنے پچاس دن رکھے انہوں نے لگائے میرے گردے نے کام نہ کیا آخر اس پر حالت آ رہی ہوئی نظر کی ہو oh, مسلمان لڑکی ہو اس نے اپنے آپ کو پاگلامن رکھا ہو اسے اب جس کو بچایا ہو اس کا خاص مقام ہے پڑے جائیں یہ تعلق کے خاص رکھ ہے تو اس بچی نے کہا کہ لوگ کھڑے ہیں اس کے نظر توڑا آگے بھٹ جائیں آگے بھٹ جائیں آگے تھک جائیں حضور صلی اللہ علیہ خشی اللہ <تصفر> وہ ذات مقدس خود وہ ذات مقدس خود جو محبت ہے جویا محبت ہے پھر دیکھ لے کر کے ان سے مہیا لانا وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے جو جویا محبت ہے کہ دیکھ لے کر کے ان سے کوئی آ رہا ہے آگے بڑھ کے دوستی لگا پھر دیکھ طرف سے تو بہت زیادہ کشش ہے بہت زیادہ کشش ہے بہت زیادہ کشش ہے میں آپ آگے بڑھ کے میں آپ کو آگے ہمارا نہیں ہے وہ کیا کے ضل تمارے اگر ہاتھ آ گئی تو کید بال کے بدلے میں اس کی بال کو ہم ساری دنیا کے بدلے میں مل دیں گے سب ایک دار ہے ارے مجموعی نے وہاں واقعہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی یاد آتی ہے تو آ کر زیارت میں کریں تو غالب گمان شادی کریں غالب گمار ہوتا ہے کہ میری جان نکل جائے ایک ہی تھا بکے وہاں کیا ہوئے شہرت آپ لکھے اعمال تو کہتے ہیں جب آ... جب آغاز میں آپ جب بیا کسی درجے پر چلے جائیں گے وہاں جب دیدار نہیں دی ہوگا تو پھر کیا ہوگا پیس پڑھایا اتنا ضروری ہے یا جنت کے اعلی نور کے ذات علماء کمال الذين علم الله عليهم من النبي ونصدقنا صداي وقال له فحق مولا لك رفيقا منيتو اور اكمال لنعم الله عليه الذين مانی بات اللہ کی اور اس طرح سے بات کی رسول اللہ صن کی پیدے لوگ لوگوں سات کے ساتھ رہے گئے جن پر اللہ نے نام کیا ہوا ہے وہ ابیاسین شادائت <متصف> کر رہی اور یہ بہت ہی اچھی رس بہت اچھی طرح اخراج کہتے ہیں کہ جتنی میں تسلی ہوئی ہے جتنے میں جتنی سے ہوئی ہے اور کسی سے نہیں. ایسے ہم نے سازی کا جملہ لکھا ہے ش ہزار بسوں بات جہاں محبت ہوتی ہے تو آدمی کو بڑی بدگمانی ہوتی ہے کہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے میں ہی ان کے پاس رہوں اور رہے میں میں رہوں ایک دوسرے میں اتنا خور بجائے اتنا خر ب جائے بس دوسرے میں کھڑ جائے بھائی اور دوستو تیرے ساتھ اس محبت والی ذات کو بہت ہی گہرا تعلق بہت ہی گہرا تعلق رکھا اگر تجھے پتا چلے تو دنیا اس کی خزانے اس کی ساری زندگی کو ایک طریقہ نہ سمجھے اور ذات باقی حضور انداز کی زیادہ باقی بار کی طریقوں کے مقابلے تو کسی چیز کو ترجیح ابھی اچھے سب سچ جو بدتر جی دری ہو جائے حضور صلی اللہ کا حضور صلی اللہ تو مگر بھائی دوستوں یہ کہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ مجید رکیٹ ہے کہ اس نے پہلی کتاب لکھی ہے عجیب و غریب کتاب انہوں ہے کہ زیارت بیداری بھی آپ کو ان واقعہ سنا لوں اروائے اخلاثہ ایک کتاب ہے اکادری جو کی کرامات کا ان کے حالات میں سکتا ہے گائے تو لیا امیر خان صاحب ایک بڑی محمد بزرگوں کے ساتھ رہے جو بند کا ایک اختلاف تھا بند والے خلاف کرائے تو ایک آدمی کہتے ہیں فلاح بزرگ ان کا نام کتاب میں لکھے ہوئے کیا سخت سردی تھی اور رضائی والے بیٹھے تھے اور پسینے میں نے کہا تھی کیا تو یہاں پہ رائے کھڑی ہے اور مجھ سے گاس کی تلاب کے پیچھے نہیں ہوگا مجھے چھوٹا ہے یہ ہمارے ہیں ان کو تو وہ سکوتے ڈاکہ والا آپ یاد ہوگا جو ملانے سے لوگ صاحب نے مثالے میں لکھا لکھوایا علاقہ ہوا سپورٹ علاقہ پر ہوا ہمیں یاد ہائے ہمارے پاکستان بنانے والے بنیادی آدمیوں میں سے تھے اور کی کے کونسل کے نمبر رہے ہوئے تھے ستر آدمی جو کہ پورے بڑے سے متخب تھے سات دن تک نہیں کر سکتے تھے لداخ کے کسی بزرگ نے یہ خواب دیکھا تھا پھر تبلیغ والے حضرات نے رائے پور سے دو سو آدمی کا قابلہ بنا کر سارے ملک کا دورہ کروایا تھا اسے اور پشاور میں مفتی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب سنایا تھا انہوں نے کہا کہ ایک ممبر ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشید پروا اور آپ کے آگے علماء کی دو کتارے بیٹھی ہوئی اور اس میں سے ایک تھا سفید کپڑوں میں مضبوط ہر کا کمزور بدن وہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ کی باہن طرف کھڑے ہوئے اور انہیں کہ یاد ص اللہ صلاح وسلم کہ نزدوں کی فوجیں پاتحانہ ڈھاکہ میں داخل ہوسوس جاری ہو. اور آپ نے فرمایا وہ سامنے ہے کہ جس پر آسمان کے سرشن جل رہی لیکن تمہاری مدد نہیں کی گئی تمہاری مدد نہیں کی پھر بتائیں یہ ویو ہے یہ یہ باتیں ہیں ان باتوں کو کرو گے اور لمبائی فرادٹ ہیں ان کا اس بات کو فرمایا سچ بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ ہمارے اور آپ کے حوال ہمارے راج کے مسائل ہماری رات کی تعلیم گئے تھو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے صاحب گرام کے سراج میں آپ کو بڑا ہی مزے کا نشہ کا کے نشے کا واقعہ پہلے تو خیال تھا کہ ہمارے نام تھا جو پڑی ہے ایسے پڑی ہے ان کے بارے میں گلو کریں گے ندیم صاحب کی ناجھانی کرا دیا ایک جنگ ہے فاروق کے علاقے میں اگر خاروق علاقے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے آدمی کو تھا جہاد میں شامل تھا اور یہ ایسی جنگ ہوئی کہ ہم چاروں طرف سے اخار میں گر گئے اور تلوار چلاتے چلاتے چلا کر بازا اثر ہو گئی اور ہماری پیاس ابھی شدت ہو گئی کہ ہمارے جیسے کہ ہرک میں کانٹے چب رہے اور کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب آخری وقت ہو گیا کیونکہ اب بدل اس چارس میں بہت خاص نہیں دے گا بس شاید اب سب کا وقت آ گیا ٹرینس ہے کچھ فارسوے پر دوسرے علاقے میں ابو بیال رویلا ان کا لشکر پڑا ہوا تھا وہ لیتے ہوئے تھے ان کو زیارت دے دی بلند کی اور کہا سب یہاں پر پڑے ہوئے ہوں تو ہر میں وزیر جو ہے تو وہاں گھر گیا تو کار اور تم ہمت کرو تم سے کھول سکتے ہو جناب ادھر اٹھے اور میں آواز لگائی سارے دستوں کو جمع کیا اور جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے چل رہا کے لیے کیا تیاری اور کیا کرنا بندی اور وہ کہتے ہیں سارے سٹانٹی ہو گئے تھوڑی دیر میں اور سر جب اپنے اپنے چلانے مقابلہ میں گھوڑے گھڑائے تو بھائی اگر گزار لگے تھے بھاری آگے تین چار گھوڑے دوڑ ہیں اور ہیں اور میں نے ساتھوں سے کہا کہ گھوڑے دوڑا دوڑاؤ آگے ان کو دیکھا کون ہے پکڑا تو مجاہد نے گھوڑے دڑائے لیکن انہوں نے کہا ہم تو گھوڑے دھڑا رہے تھے لیکن آگے جوڑتے جا رہے جو گھوڑے دھوئے ہم ان کو نہ پا پکڑ نہ سکے ان گھوڑوں کا پکڑ نہ سکے بار پی یہاں تک کی قوتیں جواب دے رہی ہیں مان سمجھنے کی مدد آ گئی اگر خارم کہتے کہ میں نے دیکھا اس کا خواب جو آگے بڑا ایسے لڑ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ میرے خواب اس طرح کو جو ہے کارن میں اس کو دیکھ لڑائی کو دیکھو پاس بڑھ کر وہ آگے آیا میرے پاس اٹھایا کیوں پہنچا اس نے جب نکاح بٹایا تو میری بیوی تھی تو اس نے کہا اس طرح بات ہے کہ وہ بیان میں آواز لگائی کہ مسلمان گر گئے ہیں تو مجھے حیرت بھی کہ تو کیسے گر گیا ہے کہوں کہ تیری کلاب نے تیری پگڑی میں تو جو رسول اللہ مبارک اللہ <تصحان> تو, تو گر <تصحان> <بیتر آنسان> گیا ہے جب میں نے نگاہ اٹھائی تو میں پہنچانے کے لیے کری تھی کہتے اس نے جب اٹھاؤ کلا مبارک اٹھائی اور ان کے سر پر رکھی تو سر پر رکھتے ہوئے چمک چمک چمک رہی چمک رہی آر چمک کے بعد جو اللہ کا شہر ببر کر تو فاص اتنا بڑا تو چکے اور فٹکا لہرا کر مسلمان باہر یہ تبسل موئے مبارک کا ہے کے سارا کرام جو ہے نئے تربیت کا دور سمجھا ہم سب کے ساتھ یہ باتیں تو بڑی نشہ کی ہے ہدیشک خشک جو شوش کرا عشق ہدیشک خشک داس شوش جو گوپا تھا بات جو ہے وہ ہے نی بڑی پیاری لیکن سندھ نے بہت بھی بہت پیارا کیا سنتے سنتے جان چلی جائے زمانہ بیت جائے اطالعہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکولا خٹن میں بیان فرما رہے تھے ساری رات جان ہوا ہوا ہوا آخر میں بغیر حادثت سب آنے کو ہے انہوں نے شہر پڑا شب وسال بہت کم ہے آسمان سے کہو شب وسال بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شبائی ملاقات کی رات بڑی کم ہے تو آسمان سے کہو کہ ایسا حکم کوئی آئے آسمان سے اسرائیل کی رات کا ٹکڑا کے ساتھ جڑ جائے تو ختم نہیں ہو سکتا شب وسال بہت کم ہے آتو آتو جو ہے کوئی ٹکڑا جدائی کا بھائی اور دوستوں دین پانچ شعبے ہیں جن کا کام چھ شعبے ہیں عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور یہ پانچ شعبے ہیں جن کا کام چھ شعبے ہیں تہذیب و تعلیم دد و قدری دعوت تبدیلی بیست لکیم قانون نائن کی برتری کی کوششیں اور کتاب جن کا کام چھ شعبے ہیں اور دین جو ہے پانچ شعبے ہیں پانچ شعبوں کو دادو کرنے کے لیے چھ چھ شعبے چلیں گے اور یہ چھ کے چھ کام کریں گے ہر وقت کریں گے چالو رہیں گے تب دین کو فروغ ہوگا اور دین کی خوبی دن کی آپ آبیاری ہوگی اور دین کو فروغ ہوگا رضی تعالیٰ تسیم و تعلیم کے بیدار میں کتنی بات رہتی ہے چلو ایک واقعہ یاد آ گیا آپ کو سنا مکہ مکرا میں تھا تو وہاں ایک ڈاکٹر ملتزام ملک صاحب گزرے ہیں یہ موجودہ دور کے دانشروں میں سے. بھی تھے جینی پروگرام وغیرہ کرتے تھے لوگ سنتے تھے یہ سی بات کا میل کرنا تھا یہ بیت ہوئے لیکن تکلیف نہیں ہو تک مکہ مکارہ ملاقات ہو گئی نے کہا ڈاکٹر صاحب میں یہاں جیسے مکہ مکرمہ میں استنال کا تھا اور میرے ساتھ انگریزی ادب کے پروفیسر ایک انگریز مدد اور, او اور دونوں پی ایجنی ڈاکٹریٹ کی بڑی والا کے پاس کی کہتے ہیں انگریز پروفیسر تھا وہ بڑا خاصی تھا میں اگر چاہے کہ میں اس کو دعوت دعوت کہہ سکتے بڑا بڑا شب ہے ادب کتنا ماہر ہے کہتے ہیں میں نے ایک کتاب ہے شری سلمان نبی رحمد اللہ کی اور باتیں مدراس اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہوئے محمد صاحب میں نے یہ کتاب لیس پروفیسر صاحب کے پاس دیا میں نے کہا پروفیسر صاحب کی کتاب ترجمہ کی انگریزی میں اگر آپ اس کا بدل سازی کر کسی تصدیق کر لیں صحیح کر کو تو بڑی مہربانی ہوگی ہم آپ کو کام کر معاوضہ بھی دیں گے کیونکہ یہ کے لوگ معاوضے کے بغیر کام نہیں کرتے کہتے ہیں اس استکاسی ہے کتاب لے اس سے پہلا کتبہ پڑھا دوسرا پڑھا تیسرا پڑھا اور کتاب بغل میں لے کر آ میں نے کہا ڈاکٹر منصوبہ آپ کا کیا پروگرام ہے میں نے کہا کیا پروگرام میں نے کتاب لکھ لیا کو تصویر آپ کتاب کی تصویر کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے مسلمان کرنا چاہتے ہیں لیکن بارہ اس کتاب کو ہر بارہ میں ایسا پڑھو گے اور میں ساتھ بات سب کی کتاب کہ جب میں نے مکمل کی تو پرفد صاحب نے کہا کہ میں تو ساتھ کچھ کرتا <تصفيق> لیکن میں رکاوٹ ہے میری بیوی تو بزار سے میں نے کہا کہ اپنے گھر ہماری دعوت کرے آپ میری بیٹی میری جانتی اپنی بیوی سے بات کرے گی اس اس سے جا کر بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا ہم کبھی کرنے نہیں جائیں گے میں نے کہا یار ہمارے گھر پہ تمہاری دعوت ہے دونوں جاؤ جا جا جا, بیوی وہاں کریں گے اور صحیح بات نہیں تو سرکار کر کے گھروں میں نہیں جاتے بینے کو خطرہ ہو گیا کہ آدمی لے جاتا پاس نکلنا ہے وہ تنصیبہ دروایا اور لے گئی تو کیا تین مہینے بعد پرفیزر کے ہاتھ میں گیا سرکار کہا میں نے تو کام قبول کر لیا لیکن کام قبول کرنے کے لیے مجھے قربانی دینی پڑی اور قربانی دی تھی کیونکہ مجھ سے اور صحیح سلمان نوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں آشوشک تھا دکھ ہوئی آنکھوں کے ساتھ دکھ ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں گھنٹوں کو درخانے میں بیٹھا ہوا تب یہ میری دک ہوئی ہوئی آنکھیں تاثیک کے میدان جہاد میں گھنٹوں برفرے سے کار رہی برد مشقت کے بعد تب جو ہے یہ خطبات اس بات بدار سے جو جس کابر کو میں نے دی ہے اس کو ادا ہے کے بارے میں دام قبول نہیں کیا گپ تو شیطان کے ختم نہیں کیا اور اس کے پاس کوئی گزرائی تھی میں نے ایک گور واقعہ کا شریر ہم کو بیمار پڑ گئے تو دور بند چھٹی دلائی چھوٹی ان کو دلایا بڑے کم تاریخ آرام کرے تاکہ شہد باہر کے گھر پر آرام سما رہے تھے تو رام نے کہا کہ حضرت لیے جانا چاہیے حضرت کمر میں لٹے گئے تو ایک کھڑکی سے بوستی کی ایک خواہ رہی تھی دیکھا کہ شاہ صاحب جھکی ہوئے کتاب پڑھ رہے تو جھٹی برابر اور آپ اس بات اس پہ بھی کتاب لگے ہوئے تھے ان بھی باتیں پہ ہمارے علماء جب تم کیا کہ ان کی آپ کو بابا شیر کی تکلیف تھی اور گھر پر گئے تو گھر پر انہوں نے پوچھا کہ کیا پکائے گھر میں دیکھا چھولے پکائے وہ دیکھا لوا مجھے بھی دونوں دکھاؤں گا اور بیٹے نے گھر والوں نے کہا کہ چھولے تو آپ آپ کی تو پرہیز ہے بیماری کے وجہ سے پرہیز ہے آپ کو آپ نہیں کھا سکتے اتنے کے جو بیوی کے بھائی تھے وہ وہاں تو بیٹھے نے کہا کہ ماں جب دیکھیں چھولے پکائیں گے شاید اب بیمار کیے کہتے ہیں چھولے تو کھاتے نے کہا کہ جس قسم کی بہت مجھے ہے اس میں یہ چھوڑے من نہیں ہے اور یہ بولنا کی کتاب القانون میں لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا آگے ہنسا بھی آ کر القانون کو پڑھے ہوئے تھے اس میں معلومات کرنی تھی القانون کے جو مدد کے ساتھ حاشیے میں فلان جگہ لکھا ہوا ہے یہ کتاب جو لائی گئی گئی اس کے پتے کے ساتھ حاشیے میں نیچے کونے میں بات دیکھی ہوئی تھی جن قسم کی بہت میں اس کی پرہیز نہیں ہے تو کو چلا کہ وہ پہلے قرآن کا وہ تو جدا بات ہے میرے ایک ہوا ہے جس میں میرے نہیں پڑا ہوا کہ خلاف پہلا مقدمہ ریاست سے بہت پور دے ہوا ہے یہاں سے پڑا ہوا تھا لوہا سے جنگجوت ہے پر قرضہ نہیں کر سکتے بہت دور گئے اب باقی لوگ تھے یہ کی ریاست میں مقدمہ بائے الگ ایک تھا کہ میں گرمیاں گزارنے کے لیے برطانیہ گیا ہوا سرکار میں انگریز سوچتے تھے, تھے وہاں پہ جان سکھانے کے لیے درامہ کرنا اور وہاں نے کہتے پنجاب کے جواب کا کہا کہتے پنجاب کا چندنا ہے میں نے کہا یار ایک بات کہتا ہوں میں ریاست کی عدالت مقدمہ لگا ہوا ہے قیدی کے خلاف امریکہ کرتا ہوں تو انگریزوں کے خلاف کہتے ہیں اور نہیں کرتا ہوں تو مسلمان جناب اللہ ہوں تو اس رسالت کا حق ہے کرتا. تو دوسرے دعا نہیں کرتے یار میں آپ سے ایک بات کروں باقی جو کچھ بھی کرتے ہو باقی جو گنا جو گندگی جو کچھ ہم کرتے ہیں سب سے رہتے ہیں جگہ ڈانا ایسے کا ڈٹ جو کچھ بھی فضاد اس میں کادینی آئر مسلمانوں نے حضرت امداد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا اور کادینیوں نے کتاب کا کتاب کا حوالہ دیا ہوا تھا کہ جو کتاب دنیا اسلام کی لائبریریوں میں کسی دو جگہوں پر تھی باقی سی نہیں کہ اس کو کوئی لائے اور اس کا حوالہ کیا تو بازارت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی عبارت ایک آدمی اپنا بیان دیتا ہے اس بیان کو آپ رد کریں گے اور رد بنیجیے جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں گھٹنے ہوتے ہیں ایک جج کو کتابیں لے کر جاتے ہیں پوری دو وہ جو ہوتی ہے وہاں رکھی ہوتی ہے بولتے ہیں تو جج کہتے ہیں حوالہ تو کتاب اٹھا کو دکھاتا ہے یہ حوالہ پھر دوسرا دکھاتا ہے حوالہ یہ حوالہ اتنا جاری دے وہ بارت پڑی کبھی میں کے خلاف اور کہا کہ اس کا میں وہ کتاب لکھی تھی شاہ صاحب نے کہا جن صاحب یہ کتاب میں نے اتنے سال پہلے پڑھی تھی اس کی بارت میں بولتا انہوں نے بھارت میں سے ایک لفظ کم کیا جس سے مانا بدلا کیا وہ لفظ اس بھارت میں لکھا ہوا ہے اس کو میں بولوں گا آپ لکھ لیں اور اگر یہ کے مت ایک جو میرے سدار ہوا حضور صلی اللہ داس جاری معذرات میں سے شاہ صاحب کی قرابت قرابت قرابت سے جو ہے نا شاہ صاحب کا ان کا علم یہ کرامت ہے مسمجمہ کے پاس اور یہ بات تب ہوتی ہے جب تو خواہش نس پر پیر رکھے گا کچھ دے گا اس اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا لمخار بات کو دور جب تو اپنی حفاظت کرے گا اور باطن سے گندگی ساتھ ہوگی دل سے گندگی ساتھ ہوگی رات سے گندگی ساتھ ہوگی دل میں ایک دور ہے تب یہ اندر آئے سب یہ اندر آئے ایک تو یہ بات ہوگی آج دوسری بات اکابر کا مجائزہ کوششیں گے وہ بات ہوگی ان شاء اللہ ان جن بوڑھی بوڑھی عمارتوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے اللہ کمارک صلاح ہے ان مالات پلوں پر غالب کرے آخر ایک نتیجہ آپ کو سنا تھا وہ بڑا کام کا ہے کہ آپ کی دنیا کے ماحول کے لوگوں کا کیا ہے ہم آپ کو بار سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایک دوست وہ کہا کرتے تھے ہم جس دماغ میں گئے ہوئے تبدیل کے لیے کہ ایک خام کو بلا کر لائے گاؤں کے اس جاتے ہی جو ہے تو اپنے برفی قائم کرنے کے لیے بلاجماس رہا سی اور ملازمات بلا جماعت کر رہا سی ملازمات شملہ ہے کہ بلاد دے شکر ہے بیٹا خوشی ہوا ہے میں نے اس کے حالات کیا حالات کو کہو بخار میں اور ان کی سالسوں نے ہماری سلدان میں وہ مسلمان ہے جو عرب ہیں جو آئے افاتے کے طور پر جنوبی ہیں وہ مسلمان ہیں جو وہاں کے مقامی ہیں اور اس سے آگے جا کر وہ ڈالنی ہے جو ابھی کافر کافی بچوں کو پوچھتے ہیں انہوں نے ان کو قبو میں تقسیم کیا اور لڑا لگا کو لڑا, رکھا لڑا, رکھا لڑا, رکھا لڑا رکھا اور اس ملک میں اس لڑائی کی وجہ سے معاشی عادت بھی خراب ہو گئی جی ہے پابندیاں بھی لگائی ان کو اور اس لڑائی سے اسی طرح ذکیب رہے کہ یہ ملک سمجھا جائے اور عیسائی ریاست سمجھائے اس وقت دنیا عیسائیت اس بات پر سرگرم ہے کہ وہ آپ کے علاقوں میں مرضی اختلافات پیدا کر کے لڑکیاں کرا کے جھگڑے کرا کے اور اپنی عیسائی مستریوں سے رجوع کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلا کر اس میتھری عیسائیوں کو پیدا کرنے کہ جو جلوس سیکار سکیں تو مشرقی سہول کی طرح بارے میں بنائے کیونکہ جب یہ بات کہی تو میں نے کہا تھا حل کیا اس فیصلے کا تو یہ وہی ایک جی کی اپنی سوچ ہے پڑی ان سے بس میرا تو خیال ہے کہ مسلمانوں کو جب تک شطرنگ افطار نہیں آئے گا نا یہ آگے نہیں بڑھ سکے خیال کے تھے عجیب تجویز صحیح ہوگی کہ آپ کے خیال کے بتاؤ تو بڑی عجیب تجویز صحیح ہے ہمارے پاس ایسے آسرا نہیں ہے سیلا نہیں ہے ہمارے پاس بکرو بکر اللہ خیر تک بنا رہے بنانے والا اگر تم ایمان والے ہو تک والے ہو بکرو پڑے تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تاشروں میں مسئلہ حل نہیں ہوا کرتے کرتے <tıkwa chawali trahe> جس بات مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلتے ہوئے فخر کرے گا اور سب عزت محسوس کرے گا یہ کافر پر غالب آ جائے گا اور جب اس کے پاس یہ بات نہیں ہوگی یہ کافر کا جکا ہوگا بہروب مغلوب یہ واضح طور پر میں آپ چل رہا ہوں یہ بغروب ہوتا ہوتا جب تک اس کا تفاورت اور فنر نہیں محسوس ہوتا تو منفرم سارے ہم نیم نیم ایک والا والا اپنی فقر ہو گیا مسلمان اور دوسری یہ لکھی کہ, کہ تبلیغ کرنے کے ساتھ استعمال ہو دونوں کی تبدیلی اس چیز پر انتخاب تفاور ہو ہمارے پاس تو قرآن کی اسٹوری ہے میں تو سائنس, سائنس والوں نے ابھی والوں نے ڈرسوں کے بارے میں بات کیے ہیں اس پر کتابیں لکھنی بڑی بڑی ان کو منہ کے سامنے بہت کروں تو اگل چکر آیا گیم کر دیں گے یہ ایک مسئلہ بھی سامنے آ جائے آج تک جتنی سائنس سامنے آئی ہے تو پل نہیں اس کا اور ہمارے قرآن قرآن وزیت کا چکر نہیں آئے کسی نے ٹکراؤ حاصل کیا ہوا ہے تو یا وہ علم کو صحیح نہیں سمجھ رہا تھا اور یا وہ سائنس والا ایسا ہے تو مستکر سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل تو پرانا سائنس کا نظریہ جو تھا وہ کا ایک تھا ہے کوپرنی کا تو پن سیکن کا نظریہ یہ تھا کہ زمین سورج تھا اور باقی زیادہ فلکی جو ہیں وہ سورج ہے زمین ہے رول ہے مشتری ہے اور مریخ ہے جس کے گیس گھوم رہے ہیں سورج تھا یہ ہے کفار کہہ رہے تھے کہ سورج ہے وہ تھا کہتے ہیں سورج حرکت کرنا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تصویر پہ غور کرنا چاہیے اس کی کوئی تعبیر کوئی ایسے چند راؤ تو لا نے کہا کہ اس کی یہی تفصیل ہے ہماری یہی تفصیل رہے گی کہ سورج کا لا ساکھ ہے اگر یہ سائنس کے پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ پچہتر سال یا سو سال یہ چلے ہیں سورج کے ساتھ سائنسدان اور اس نے کی حرکتوں کو کرتے کرتے اس سے اس بات کو پایا کہ سورج اپنے نظام کو لیے ہوئے یہ خود اس کی رفتار بھی ہے ایک مضمون میرے والا بھی اس کا ہے کہ اتنی رفتار کے ساتھ یہ اپنی کا شام نکل رہا زمین کی ایک حرکت نہ ان کے گھر سے ایک بازار پر ہے اور ایک سورج کے ساتھ اس کی حرکت ہے تو وہ جو ان کا جو سائنسی نظریہ تھا وہ فضی تعلیٰ غلط ہوا اور جو قرآن کی آئے کی تفصیل تھی وہ اپنی جگہ جمی نہیں چٹی رہی اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء اکرام کو برکت دے کہ یہ اپنی جگہ پر ٹٹر رہی ہے ماشاء اللہ جی ارے عالم ہے ملائد مودی صاحب کی بات آ تو شہر الطافی نے جب تفصیل لکھی شہر پڑھا لوگوں میں بڑا ماہر عالم ہے پڑھائی لکھے بادشاہ ہے بہت سائنسی معلومات کی اور میں تفصیل لکھی سائنس نے پہلی بہت چرچا ہوا پاکستان آئی اگر مولانی صاحب نے جب دیکھی میں ٹکٹ خریدا قرضہ لے کر سدائے اپنی اپنی کتاب بھیج کر میں ٹکٹ خریدا اور اس کے پاس لے گیا کتابیں میں نے کہا کہ تتا قرآن سائنس کی کتاب ہے ہدایت کی دا کتاب ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے کہا تھی جو اپنی سائنسی باغیباد درستی میں اپنے کو میں ڈالا ہے اور تفصیل کل یہ سائز بندی تو, تو کیا کرے گا تو کیا شیخ تدازی نے وہ کیونکہ عالم تھا عالم کی جو اللہ کے طالب والا عالم ہے علامت ہوتی ہے کہ اخبار کو تسلیم کرتا تو اس نے ان کو جواب میں فرمایا ہدایتی یہ ایک فرشتہ ہے جو میری ہدایت کے لیے آیا مفادی تعالاب یہ ہمارے ایسے بات ہو گئے صاحب اللہ کے دعا اور ایسے علم والے شام فرمائی اللہ تعالیٰ نے آج آپ لوگوں کے دال حدیث تقریبات میں خاتموں میں دالحدیب سے بیٹھنے رسید ہوا میں اور سسالہ تقریبات کے ان کی وجہ سے بیٹھ کر ہوا مجھے جس وقت حضرت بڑھانا بلس ندوی صاحب نے سارے ارب عزد کو لمبا کو خطاب کرتے ہوئے کہا وفل تعالی ہم بڑے سگیر کے لوگ دین کی تشریح میں کسی کے محتاج نہیں جب انہوں کے بار کی مدد اقدار ہے یہاں لگانا چاہیے دو اٹکے نہیں چاہیے دو اٹکے وفل تعالی حام اس دنیا عرب سے محتاج دی قرآن مذیش کی کشمیر اس طرح مدد صاحب کی ایک بات ہو سنا ہے آپ کو ہے نہیں جانا ہر سال ایک بار عمرے کے لیے ایک بار ہل کے لیے تشریف لے جاتے ہیں مایا مولانا صاحب کے ساتھ صاحب فرما تھے کہ یہ تو مجھے غور سے لے جایا جاتا ہے دم نہیں ہوتا لیکن میں کیا کرتا تو آپ سما رہے تھے کہ گھر میں پکڑ لیا تھا ان کے شیخ مجھے حدیث کی صنعت کی طرح کسی تو گھر عالم نے کہا کہ مجھے حضور قدمدار بات کرتا ہوں پتا چلتا ہوں میں بجائے کیا بات ہوں مجھے اردو سردارت ہوئی ہے اور مجھے اردو سر فرمایا کہ تو میرے بیٹے یوسف و کنوری سے جا کر سرج لیں آئے بتا سو نکلا باہر کوئی کتاب از اٹھا کر لائن کرم میں پڑھی ہوتی لاؤ پڑھو تھوڑی پڑھ پڑھو پڑی دقت ہو پہلا ہمارے اندر یہ الفاظ اور مادی کو اٹھانے والے نہیں ہیں اور تال کو اٹھانے والے ہیں وہ لہر اور تالے گھر کے پاس ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلال کے ساتھ ہے اور حضور صلی اللہ کے ساتھ باخبار کے ساتھ وابستہ ٹھیک ہے پہلے دوبارہ سالہ اس صدم کے ساتھ واپس کا اس پر تو, <تصحیح> تو جان دینے کی نیت ہے ہے اس تو جان دی لڑی صاحب جب کی طرف آتے تھے کہ ہم لوگ ہڈیا چمڑا دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ گر جائے گا گر جائے گا لیکن جان شروع کرتا تھا تو دیوار کو جاتا تھا اور دیواروں کو اس بات. صحیح؟ تو سارے بہن کے خلاصہ نکالے ایک تو یہ بات کہی کہ پر جان ملی کرنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسدس خود جو یہاں یہ محبت ہے وہ پاک ذات خود محبت کو ڈھونڈتی ہے تو لے کر کے ان سے کوئی دوست لگا کے وہ دیکھیں ماد هذا هو الآن كبرو بيانا تضرعاتك زرت في ليا هذا هو يحب الحمد لله رب العالمين السلام عليكم السلام عليكم يا أولا واليين يا أخرالآخرين يا رحمة الرحمن الرحلين يا خير يا كيون يا الظلالي والإحلام والله من الله وآحب الله جاهد الله والرحمة والرحيم اللهم آمين الله لآه والله والكيون اللهم أخذ للومين والومنات والرسلين والرسماء على خيار منهم والمواء اللہ <سؤال> محمد یا ذمانت کی فارغ فرما عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بڑوں کی فالو فرما یاد ضمانت کی فالو فرما جہاں نے اتفاق کیا ہے اتفاق فرما یا الگ کر رہے ہیں وہ تفصیل عالی کر رہے ہیں لاو تفریح کے راستے کر رہے ہوا کر رہے ہوا سر کتار کے مزانہ میں ڈر رہے ہو یا فرما یا لوگوں کو بڑھاوا شرما یا جو مسلمان کے پیچھے پڑ گئے مسلمانوں کے پڑ گئے یا اللہ کے خود گئے بازار میں کر دی ہے یا لاس کی فوجوں کو سر کر کو بےکار کیا لگنی مے کو غارف کر کیا لنگ مضبوط کو پارک واپس کے ساتھ ٹکرا دے کیا ٹکرا دے یا ٹکرا دے یا کو پچ پاس کر دے یا پاس پاس کر دے کو پاس پاس کر دے یار ہمارے سب سے مجھے یا مال <سؤال> جاندار کاروبار جو سب دینے والے ہمارے حالات کام پر ہمارے مدارت کام <سلام> کرنے کا خاص طور سے جس کو پاس یاد ہوگا بدلنے کی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ اس یا علیہ وسلم جو تقریر فرماتے